ان اللہ علیم غیب سماوات وی بے شک اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے اور وہ اس بات کو جانتا ہے ان نہ وہ عالم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے یہ صرف جہنم سے نکلنے کی خواہش کر رہے ہیں دنیا میں جا کر وہ ویسے ہی کام کریں گے وہ الوذی وہ ذات جس نے جعلکم خلیفہ فیل ارض لوگوں زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا یعنی پہلے لوگ دنیا سے چلے گئے اب تم ان کی جگہ ہو پھر تم چلے جاؤ گے تمہاری جگہ تمہاری اولاد یا تمہاری نسلیں ہوں گی فمن کفر تو دنیا کے اندر تو آنا جانا یہ چلتا ہی رہتا ہے کچھ دنیا میں آتے ہیں بچے اور کچھ دنیا سے چلے جاتے ہیں دنیا میں آنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دن کا بچہ ہے وہی وہ دنیا میں آتا ہے لیکن دنیا سے جانے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے ایک دن کا بچہ بھی دنیا سے جاتا ہے جوان بھی جاتا ہے اور بوڑھا بھی جاتا ہے دنیا مسافر خانہ ہے مسافر خانہ ہے یہ وقتی طور پر گزارے کی جگہ ہے یہاں پر دل لگا کر آخرت کے گھر کو فراموش نہ کرو فمن کا فرق فعال ہی کفر ہو جو کوئی کفر کرے ناشکری کرے تو اس کا نقصان اسی پر ہے ولا یزید الکافرین کفر ہوں کافر جو کفر کرتے ہیں اس کفر کی وجہ سے کافر اپنے رب کی بارگاہ میں ناراضگی کا مستحق ہوتے ہیں یعنی یہ کفر اللہ تعالی کے غذب کو ابھارتا ہے ولا یزید ال کافرین کفر خسا اور کافروں کا یہ کفر کافروں کو نقصان میں زیادہ ڈالتا ہے قل اے محبوب آ فرمائیے تم بھلا تم بتاؤ سوچو شر کا اکم الدین تدڑو ن مندون جن بوتوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ جو تمہارے شریک ہیں جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں تم ذرا مجھے وہ دکھاؤ ارونی ماضا خلاق منل اردی اور مجھے بتاؤ کہ ان جھوٹے خداؤں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے ام لہم شیر کن فیس یا ان جھوٹے خداؤں کا آسمان میں کیا حصہ ہے کیا یہ آسمان کے بنانے میں پارٹنر ہیں یہ کسی ایک آسمان کے ایک ٹکڑے کے مالک ہیں ان بے جان بتوں کے بارے میں تم مجھے بتاؤ ان میں کیا طاقت ہے کیوں تم ان کی پوجا کرتے ہو اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے تم شر کرتے ہو انہیں خدا سمجھتے ہو الہ سمجھتے ہو معبود سمجھتے ہو جسے جو ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خالق حقیقی ہے وہ مالک حقیقی ہے ام آتے نہ کتابن کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے بئی نہ کہ یہ لوگ اس کتاب کی کسی روشن بات اور کسی روشن دلیل پر ہوں مراد یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ ان بے جان پتھروں کی پوجا کی جائے انہیں خدا سمجھا جائے انہیں سجا کیا جائے کیا ہم نے لکھا ہے ان کے پاس کیا کوئی دلیل ہے تو کسی آسمانی کتاب میں یہ بات نہیں اور نہ ان مشرکوں کے پاس کوئی دلیل ہے بل بلکہ اصل بات یہ ہے بادن اللہ غرو ر ظالم ایک دوسرے کو جھوٹا وعدہ دیتے ہیں ظالم ایک دوسرے کو غلط فہمی کا شکار کرتے ہیں یعنی انہوں نے بتوں کے بارے میں من گھڑت باتیں پھیلا دی کہ یہ موت کی دیوی ہے تو یہ رزق کا دیوتا ہے اس کو سجدہ کریں گے اس کی پوجا کریں گے اسے خدا سمجھیں گے تو یہ موت سے بچا لے گا اس طرح کی باتیں انہوں نے من گھڑت اپنی طرف سے ایک دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلائی ان سے کچھ سماوات بے شک اللہ تعالی زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے زمین اور آسمان ہلنے نہ پائیں وہ ہل نہ سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں تھاما ہے انہیں روکا ہے اسی مفہوم کی آیت سورت الحاج آیت نمبر پینسٹھ میں بھی ہے کچھ سما اندی علام بھی اللہ تبارک و تعالی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ جائے زمین پر گرنے سے اللہ نے آسمان کو روکا اور سور روم آیت نمبر پچیس میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِعِذْنِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ آسمان و زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے تو یہاں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کے باوجود کیا تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤگے وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ آحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ اور اگر یہ دونوں آسمان و زمین ہل جائیں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو انہیں روک سکے ان نہ ہو بے شک وہی کانا حلیم ان وہی حلیم ہے برداشت کرنے والا ہے کہ تمہارے کفر کے باوجود تم پر نعمتوں کی بارش فرماتا ہے اور تمہیں مہلت دیتا ہے غفو بخشنے والا ہے کہ کوئی توبہ کر لے چاہے کتنا بھی گناگار ہو سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے وہ اقسم بلّہ جہدہ اور ان کافروں نے اللہ کی پکی مضبوط بڑی بڑی قسمیں کھائیں جہدہ ایمان مضبوط قسمیں بڑی قسمیں انہوں نے بڑی مضبوط قسمیں اللہ کی کھائیں جب ان سے یہ کہا جاتا کہ یہودی عیسائی ان کے پاس نبی آئے تھے پچھلی قوموں کے پاس نبی آئے مگر انہوں نے انکار کیا اس لیے وہ تباہ ہو گئے تو وہ یہ کہتے اہل عرب خصوصاً مکے کے رہنے والے یہ کہتے سدیاں گزر گئیں ہمارے یہاں کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام دو ہزار سال قبل آئے تھے ل ان جا نظیر تو یہ اہل مکہ قسمیں کھایا کرتے تھے حضور کی آمد سے پہلے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آئے گا کوئی نبی یا رسول آئیں گے لن من احد امم ضرور ضرور وہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر نبی ہمارے پاس آئیں گے تو ہم یہودیوں عیسائیوں کی طرح یا تباہ ہونے والی قوموں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر ایمان لائیں گے ان کا ساتھ دیں گے ان کے دین کی خدمت کریں گے اور ہمیں ایمان لانے میں کوئی آر و شرم اور کوئی تعصب نہ ہوگا فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ فلم زَادَهُمْ إِلَّا نفو پھر جب ان کے پاس در سنانے والے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ مزید نفرت میں اور کفر میں بڑھ گئے استقبا فل اور زمین میں مزید انہوں نے تکبر کیا وہ مکر سئی مکر سئی کے معنی ہے گھنونی سازشیں صرف انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ اسلام کو مٹانے کے لیے بڑی خطرناک سازشیں انہوں نے کی استقبار انفل اردی حضور کی آمد کے بعد زمین میں ان کا تکبر اور بڑھ گیا وہ مکر سید اور گھناؤنی سازشیں اور بڑھ گئیں مراد یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ معمول ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم ایسا نہ کرتے اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اگر ہم افسر ہوتے یا سرکاری محکمے میں ہوتے تو ہم رشوت نہ لیتے کوئی اگر فراڈ کرتا ہے تو لوگ اسے ملامت ضرور کرتے ہیں مگر جب اس کی جگہ پر خود ہوتے ہیں تو وہ اس امتحان میں اور آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کافروں نے بھی اس طرح کی باتیں کہیں یہ قومی تو تباہ ہوئیں اگر ہمارے پاس نبی آئیں گے تو ہم ایسے نہیں ہوں گے اسی مفہوم کی آیات سورت الانعام آیت نمبر 156 اور 157 میں بھی ہیں انتقول ان انما انزل زین البوں تو من قبلنا تمہارے پاس نبی اس لیے آئے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتابیں تو دو بڑے گروہ یہودیوں اور عیسائیوں پر نازل ہوئی کنہ ان دتی اور ہم ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے او تقولو لا ان علین الکتاب لنا اہدا من اور یہ نبی تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم کل بروز قیامت یہ نہ کہہ سکو اے دیگار اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان تمام لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے تو دنیا میں یہ بات کہتے تھے پھر نبی آ گئے تاکہ کل روز قیامت وہ یہ عذر پیش نہ کر سکے اور صورت الفات آیت نمبر 167 سے لے کر 170 تک وہ ان قانون لو اندنا ان ذکر من اولینا اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے پاس پہلے لوگوں کا قصہ ذکر کیا جاتا اور بتایا جاتا کہ پہلے لوگ اس طرح رسول کی نافرمانی کر کے تباہ ہوئے تو وہ کہتے لکن عباد اللہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی طرح نصیحت آتی تو ضرور ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے چنے ہوئے اور نیک بندے بن جاتے فقہ فروب ہی فصو فیا بس انہوں نے اس کا انکار کیا بس ان قریب وہ اس انکار کا انجام جان جائیں گے دعویٰ تو ہمارا بھی ہے غلام ہیں غلام ہیں نبی کے غلام ہے غلامی یہ نبی میں موت بھی قبول ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے اور مسلمان کا یہی دعویٰ ہونا چاہیے اسلام کی خاطر ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ الحمد یہ مومن کے دل کی صدا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا حضور کی محبت میں اسلام کی محبت میں اللہ کی محبت میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے نیند کی قربانی نہیں دے سکتے کیا ہم نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کر سکتے کیا ہم حضور کی محبت میں اسلام کی محبت میں اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتے کیا حرام سے ہم نہیں بچ سکتے تھوڑا دنیاوی نقصان برداشت نہیں کر سکتے تو دعوی انسان کرے اچھی بات ہے مگر وہ اپنے عمل سے دلیل کو بھی ثابت کرے اور اس کی زندگی ایسی ہو جو اس دعوے پر دلیل ہو ولا یل مکر و سی او اللہ بھی سازشیں اور بھیانک فریب یہ خود کرنے والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو ایسے مکر فریب کرتا ہے وہ خود تباہ ہوتا ہے فل یم و رونا اللہ یہ کافر یہ گناہ ایمان کیوں نہیں لاتے توبہ کیوں نہیں کرتے وہ صرف پہلے لوگوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا ان پر بھی جب عذاب آئے گا اس وقت توبہ کریں گے مگر ملک الموت کو دیکھ کر عذاب کو دیکھ کر توبہ قبول نہیں ہوتی فلن تجیدہ لسنت اللہ تبدیلا پس ہرگز تم اللہ کے مقررہ کردہ طریقے کو تبدیل شدہ نہیں پاؤ گے مہلت جب ختم ہوگی تو پھر موت یہ ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے ولنجید سنت اللہ کی تحویلا اور تم اللہ کے مقررہ کردہ طریقے کو تبدیل کرنے والا نہیں پاؤ گے کوئی اللہ کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا اولم یسی رو فل کیا وہ زمین میں نہ چلے فیم پھر وہ دیکھتے کئی فکان عاقبۃ الدین قبل کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ کانو اشد مین حالانکہ وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے ان کی عمریں بھی طویل تھیں ان کی صحت بھی اچھی تھی اور وہ ان سے زیادہ خالص غذا اور خوراک والے تھے وما کا نیو جزہ ان فل سما واتی ولا فل اردی آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ کو آجز نہیں کر سکتی اللہ رب العرمی جو چاہے وہ فیصلہ فرماتا ہے ان نہ علی من قدیغ بے شک اللہ تعالی علم والا قدرت والا ہے کبھی, کبھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ گنا کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ترقی رکتی نہیں ہے بظاہر دولت کے انبار لگ رہے ہیں تو لگی رہے ہیں صحت ہے تندرستی ہے بظاہر آفیت محسوس ہوتی ہے مگر گنا کا انجام یقیناً برا ہے یہ ذہن میں رکھیں گناہ کا انجام دنیا میں بھی برا ہے آخرت میں بھی برا ہے ہر گناہ کی نہوصت ہے اگر اللہ رب العالمین محلت دیتا ہے اور اگر مہلت نہ دے تو جتنے گناہگار ہیں ان میں سے کوئی بھی زمین پر ایک لمحے باقی نہ رہے وہ پکڑنے پر قادر ہے یہ تو اس کا کرم ہے محلت ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں جو اس محلت سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بہت نادان ہے ایک نہ ایک دن یہ مہلت ختم ہو جائے گی واق اللہ کا سب اور اگر اللہ تعالی گناگار لوگوں کو ان کے ہر گناہ پر پکڑ لے ماں تارا تو زمین زمین پیٹھ پر چلنے والا کوئی باقی اللہ تعالی نہ رکھتا والرم الاجل مسما ہاں لیکن اللہ تعالی ایک مقررہ وقت تک محلت عطا فرماتا ہے فضا جاجل پھر جب ان کی محلت ختم ہو جاتی ہے اور وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی اللہ کے غذب سے انہیں بچا نہیں سکے گا فعم اللہ کا نا می عبادی بس بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے سورے فاتر مکمل ہوئی آخر میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے انسان کو چاہیے وہ غور کرے وہ سوچے اور یہ تصور قائم کر لے کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ وہ جب چاہے میری گرفت کر لے وہ اس پر قادر ہے وہ کسی کا محتاج نہیں وہ سمد ہے غنی ہے وہ جسے چاہے جہنم میں ڈال دے تو ہم گناہ کر کے اپنے لیے خطرات نہ مولیں ہو سکتا ہے گناہوں کی سزائیں دنیا میں بھی مل جائیں اور آخرت میں مل جائیں اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور قائم ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں نیکی میں دل لگ جاتا ہے الحمدللہ ختم قادریہ شریف کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے اور جب اس بات کا ورد کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو ختم قادریہ کی روحانیت اور پھر اس ذکر کی جو روحانیت ہے ایسا منظر ہوتا ہے کہ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا آپ ضرور آئیں اور آ کر ضرور دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے اس کے یہ معنی ہے کہ جب بندہ گناہ کرنے لگے تو اس پر لرزہ تاری ہو جائے اور یہ سوچے کہ اگر میرے رب نے اس پر میری گرفت کر لی تو میرا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سور فاتر کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے